شہیونیت یہ حقیقت میں تو یہودیوں کی ریاست ان کی حکومت اور دنیا پر ان کا تسلط اس کو قائم کرنے کی تحریک ہے اور اس تحریک کے کیا کیا مقاصد ہیں تو اس کے لیے انشاءاللہ شاء ایک درس اور ہوگا لیکن آج صرف یہ جی بتلانا ہے کہ یہ تحریک کون کون سے ادوار میں چلی ہے اور کس کس طریقے سے اور کیا مشن لے کر چلی ہے اس کا جو پہلا دور ہے اس کو کہا جاتا ہے تحریکی مقابئین اس کا زمانہ جو ہے وہ سن پانچ سو تیس سے لے کر پانچ سو قبل مسیح تک کا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ ہے اور سن پانچ سو تیس سے لے کر پانچ سو تک کا زمانہ رہا ہے اس وقت اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سہیون پہاڑ پر جا کر اور سہیون جو ہے یہ بیت المقدس میں ایک پہاڑ کا نام ہے کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر حقی سلیمانی کی تعمیر کریں گے اس وقت اس تحریک منشاہ منشا اور مقصد یہ تھا پھر اس کے بعد جو دوسری تحریک چلی ہے اس کا نام ہے بار کوخ بہ با بار کوخ با اور اس کا جو زمانہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا ہے سن ایک سو اٹھارہ سے لے کر ایک سو اڑتیس تک سن ایک سو اٹھارہ سے لے کر ایک سو اڑتیس عیسوی کا زمانہ ہے اور اس تحریک کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہودیوں کے دلوں میں شجاعت کو بیدار کیا جائے بہادری کا جذبہ ان کے دلوں میں بیدار کیا جائے اور بہادری اور شجاعت کے شہر ان کو اس بات پر اکسایا جائے اور ابھارا جائے اور اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ فلسطین میں آ کر اپنی یہودی ریاست قائم کریں پھر ایک اور تحریک تھی موز الکریتی اس کا مقصد بھی تقریبا یہی تھا موزیس الکرے اس کا مقصد بھی تقریبا یہی تھا پھر ان پر جو چوتھا زمانہ آیا ہے تو یہ وہ زمانہ ہے جس جس میں ان پر بہت زیادہ ظلم ہوئے اور یہ بالکل متفرق ہو گئے مختلف علاقوں میں بڑھ گئے اور اکٹھے نہیں رہے تو اس زمانے میں ان کی تحریکی جو سرگرمیاں تھیں ان میں جمود آ گیا اور وہ بظاہر رک گئیں یا ختم ہو گئی لیکن ان کے دلوں میں جو تشدد کے خیالات ہیں وہ اسی طرح پلتے رہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی پھر اس کے بعد ایک اور تحریک ہے اس تحریک کا زمانہ سن پندرہ سو ایک عیسوی سے لے کر پندرہ سو بتیس عیسوی تک ہے اور اس تحریک کو شروع کرنے والے جو ہیں وہ ڈیوڈ روبین اور پھر ان کا شاگرد ہے سولومن مولوخ یہودیوں کا نام ہے نا ابراہیم نام ڈیوڈ روبن اور شاگرد کا کیا نام ہے سولومن مولوخ تو یہ جی استاد اور شاگرد کی تحریک تھی اور اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کو اس بات پر راغب کیا جائے کہ وہ دنیا کے مختلف حصوں کو چھوڑ کر فلسطین جائیں اور وہاں پر یہودی سلطنت کی بنیاد رکھیں اس تحریک کا مقصد یہی تھا پھر اس کے بعد منشا ابن اسرائیل منشا ابن اسرائیل اس کی تحریک زمانہ جو ہے وہ سن سولہ سو چار ہجری عیسوی سے لے کر سن سولہ سو ستاون عیسوی تک اور ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہودیوں کے جو منصوبے ہیں یہودیوں کے جو منصوبے ہیں اور جو مقاصد ہیں ان مقاصد کا رخ اب متعین ہو جانا چاہیے اس لیے کہ یہ کافی حد تک مشتمل ہو گئے تھے ان کے جو منصوبے ہیں ان کے جو ارادے ہیں مقاصد ہیں ان کا رخ اب متعین ہو جانا چاہیے اور فلسطین میں یہودی ریاست کے لیے برطانیہ کو استعمال کیا جائے حکومت برطانیہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس تحریک کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ جی تھا چنانچہ انہوں نے ساری اپنی توجہ اسی طرف مرکوز کر دی اور اسی کی طرف یہ متوجہ ہو گئے پھر اس کے بعد ایک اور تحریک ہے ان کی اس کو کہتے ہیں شبتائی زفی اس تحریک کا زمانہ سن سولہ سو چھتیس عیسوی سے لے کر سولہ سو عیسوی تک ہے یہ شبتائی زفی جو ہے اس نے ان کو اپنے سامنے اس طرح پیش کیا کہ یہ یہودیوں کو نجات دلانے والا مسیح ہے اور اس کی باتوں میں آ کر یہودیوں نے فلسطین جانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی اور انہوں نے اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھ دیا لیکن اپنے منصوبوں سے پہلے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو ان کی یہ تحریک پھر وہیں رک گئی پھر ان کی ایک تحریک ہے جس کو کہا جاتا ہے مالدار لوگوں کی تحریک مالدار لوگوں کی تحریک جو ان کے مقدار لوگ تھے یہ تحریک ان کی تھی اور اس کے جو قائدین تھے وہ دو تھے ایک کا نام تھا تشدید اور دوسرے کا نام تھا موسی مونت فیوری دوسرے کا نام کیا تھا موسی مونت فیوری ان کا مقصد یہ تھا کہ فلسطین میں جا کر جو غیر آباد جگہ ہیں ان کو حاصل کیا جائے ان غیر آباد جگہوں میں کالونی بنائی جائیں آبادیاں بنائی جائیں اور اس میں یہودیوں کو بسا دیا جائیں. یہ تھا ان کا مقصد اور ظاہر ہے کہ جب یہودی وہاں پر بس جائیں گے تو پھر یہودیوں کی حکومت بھی اس میں قائم ہو جائے گی پھر اس کے بعد ایک اور تحریک ان کی چلی ہے اور, یہ 19 اور اس کا مقصد تھا کہ فلسطین میں باقاعدہ یہودی حکومت کو وجود میں لانے کی دعوت دی جائے کو یہودیوں کو اور جو بھی ان کے ہم خیال لوگ ہیں ان کو باقاعدہ اب اس کی دعوت دی جائے پھر اس کے بعد ان کی ایک اور تحریک ہے اس کو کہا جاتا ہے تشدد پسند یہودی تحریک کیا کہا جاتا ہے تشدد پسند یہودی تحریک اور یہ در حقیقت سن اٹھارہ سو بیاسی میں سن 1882 سو بیاسی میں روس میں یہودیوں پر ظلم ہوا تھا اور یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ تحریر قائم کی اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں جرمنی میں ایک یہودی رہتا تھا ہیک در کے نام سے ایک تو ہٹلر ہے نا یہ ہیک درکاف کے ساتھ تو اس نے ایک کتاب دکھی اور اس کا نام اس انداز سے رکھا انبیاء کرام کے فرمان کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں واپس یعنی اس کا مطلب یہ اور اس کتاب میں بھی اس نے یہی کوشش کی کہ یہودیوں کو باقاعدہ ترغیب دی جائے اب فلسطین جانے کی اب اس دور میں اس تحریک کو صرف صحیح نہیں کہا جاتا بلکہ جدید صحیح کہا جاتا ہے اور اس کی جو بنا بڑی ہے وہ سن سترہ سو ساٹھ سے لے کر انیس سو چار تک کا زمانہ ہے اور ہنگری جو یوروپ میں یہ نا ہنگری یہ کوئی بھوکا اچھا وہاں پر ایک یہودی تھارتلور حیرت ذل تو اب یہ موجودہ جو سہونی تحریک ہے یہ اس کی طرف منصوب ہے اس نے ظاہر ہے کہ اس وقت اس کا خیال اور اس کے ہمنوا جو دوسرے یہودی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ فلسطین میں تو یہودیوں کی ریاست قائم کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ پوری دنیا کی قیادت بھی یہودیوں نے کرنی ہے پوری دنیا کی قیادت اور حقیقی حکمرانی کس نے کرنی ہے یہودیوں نے کرنی ہے ابتداء میں اس کا مرکز فلسطین کو بنانا ہے اس مقصد کے لیے اس نے ترکوں کی طرف سے جو مدینہ منورہ میں رہے ہیں سلطان عبد الحمید خان خدابت عثمانیہ کے زمانے زمانہ تھا اور سلطان عبد خان ان کی طرف سے سلطان رہے ہیں تو دو دفعہ اس نے سلطان عبد خان سے بھی اپنے مقصد کے لیے ملاقات کی کہ فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم کرنے میں یہودیوں کی مدد کریں لیکن دونوں دفعہ یہ ناکام ہوا اور سلطان عبد خان اس کے چکروں میں نہیں آئے اس کا نتیجہ یہ جی ہوا کہ انہوں نے پھر خفیہ پلاننگ کی اور خفیہ پلاننگ کے ذریعے سے سلطان عبد الحمیر خان کو اپنے عہدے سے معذول کروا دیا اس طرح کے منصوبے ہوتے ہیں تو ان منصوبوں کے مطابق انہوں نے کیا کیا سلطان عبد خان کو اپنے سے اپنے عہدے سے معزول کروا دیا اور پھر یہ بھی, یہ بھی سمجھ گیا کہ چونکہ خلافت عثمانیہ ہمارے مقصد میں رکاوٹ بنے گی تو خلافت عثمانیہ کے خلاف بھی انہوں نے منصوبے شروع کر دیے کہ مسلمانوں کی اس خلافت کو ختم کیا جائے اور ان منصوبوں کے نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ جنگ عظیم چل رہی تھی جرمنی کی اور انگریزوں کی تو اس میں زبردستی اس خلافت کو گھسیٹا کیا اور اس طرح اس خلافت کو ختم کر دیا گیا اور غدار اندر سے خریدا گیا جس طرح کہ تھی آت وغیرہ وغیرہ، سن اٹھارہ سو ستانوے میں اسی آدمی نے حیرت ایک عالمی یہودی کانفرنس منعقد کی جس میں سارے یہودیوں کو بلایا اور وہ سارے کے سارے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تو جب وہ سب جمع ہو گئے تو اب اس کو انتہائی ذہین قسم کے یہودی مل گئے اب اس کے بعد اس کو کون مل گئے جو انتہائی ذہین قسم کے لوگ تھے تو وہ مل گئے اب اگر شیو خود نہیں رہا لیکن وہ ذہین لوگ پر آگے بڑھے اور انہوں نے پھر کچھ قراردادیں بنا دی کیا بنا دی قرارداد یعنی اپنے مقاصد کو قراردادوں میں حصہ میں تقسیم کر دیا کہ ہم نے جا کر یہ کرنا ہے یہ کرنا یہ کرنا ہے اور ان قراردادوں کا نام انہوں نے رکھا برو تو کولات یہ تو جناتی زبان ہے کولات حکم یہ اس کا نام رکھ دیا اور یہ انتہائی خطرناک قسم کے قرارداد ہیں ان میں سے کچھ میں کل ہوں گے اس کے بعد پھر اور چونکہ ان قراردادوں کو انہوں نے اس میں جو مدد حاصل کی ہے وہ محرف شدہ طور سے حاصل کی ہے جنہیں اپنی آسمانی کتاب کو بظام ان کے انہوں نے سامنے رکھا ہے اور اس سے ان قراردادوں کو انہوں نے منتخب کیا ہے اس کے بعد سے پھر یہ بہت ہی زیادہ باریک بینی سے ذہانت سے اور خفیہ طریقوں سے اپنی سرگرمیوں میں سرگرم ہو گئے اور اپنے کاموں کو آگے بڑھانے لگے اور ان باتوں کو انہوں نے اوپن نہیں ہونے دیا یہاں تک یہ وہاں فلسطین میں یہودیوں کی ریاست بھی قائم ہو گئی اور ان کے جو دوسرے مقاصد تھے ان میں یہ کہاں تک کامیاب ہو گئے تو وہ شاید کچھ انداز اس کا کے کے سے میں ہو جائے گا یہ ہے شہیونی تحریک اب کچھ اس طرح کے عجیب عجیب منصوبے بہر حال مسلمان کے نزدیک مایوسی کفر ہے اور وہ چاہے اکیلا چلے یا اس کے ساتھ قافلہ موجود ہوں اسباب سفر موجود ہوں یا نہ ہوں کسی بھی صورت میں اس کے لیے مایوسی کفر ہے اور اسلام کے ایسے احکام ضرور موجود ہیں جو ہر ہر موقع کے لیے اس کی رہنمائی کرتے ہیں جب مسلمان مکہ میں ہو اور کمزور حالت میں ہو تو اس اس کے لیے احکام کچھ اور ہوتے ہیں اور جب وہی مسلمان مدینہ آئے اور مضبوط حالت میں ہو تو اس کے لیے احکام کچھ اور ہوتے ہیں جب مسلمان غیروں کے بیچ میں رہتا ہو اور کمزور حالت میں ہو تو اس کے لیے احکام کچھ اور ہوتے ہیں اور جب وہ اپنی اسلامی ریاست میں رہتا ہو مسلمانوں کے بیچ میں ہو تو احکام اس کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں اسلام کے احکام اور اسلام کی رہنمائی یہ ہر ہر موقع کے لیے اور ہر ہر انسان کے لیے اس کے حالات کے مطابق پوری پوری موجود ہے فضائی اعظم مایوسی کفر ہے نور خدا کفر کی حرکت فندزن نور خدا کفر کی حرکت پندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا فیون بے افواہم و اللہ ولم منوری ولا کر نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن ٹونکوں سے یہ چرا بجھایا نہ جائے گا ہاں مسلمان کو بیدار ضرور ہونا پڑے گا اور اپنے دین کو ہر چیز سے مقدم رکھنا پڑے گا اور اس دین کے لیے اس موقعے کے لیے اسلام کے جو بھی اس کے احکام موجود ہیں اس کے بارے میں اور جو رہنمائی اور اصول موجود ہیں ان کو اپنانا پڑے گا اگر اس میں وسستی کرے گا تو اب یہ جرم ہو جائے گا اور اس کے بارے میں اسے آفرت میں سورج جگہ بگو